چمڑے کی دھلائی کا کام کرتے ہیں کام کے دوران وہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے اکثر پاک نہیں رکھ سکتے تو تو جو ہے اپنا یعنی عام حالات میں یعنی کام کے دوران اگر نا, ناپاکی کے کپڑے ہوں تو کیا اس طرح کا کام جائز ہے شرن جائز ہے یا اس طرح ناپاک کپڑے پہنے رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے اس بارے میں بتا دیجیے جراکل خیر جی انجد بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس کام میں تو کوئی کباہت نہیں ہے جتنی دیر کام ہے اس کے بعد ان کپڑوں کو اتار دیں آ, وہ تو کام ہے بارہ کسی نہ کسی نے وہ کرنا ہی ہے کوشش کریں دعا بھی کریں ہم بھی کرتے ہیں اللہ ہو سب کے کوئی اچھا کام آپ کو دے دے آپ بھی کوشش کریں جب تک نہیں ملتا اس وقت تک بارو آ, کام جو ہے وہ کرنا ہی ہے تو آپ بھی کوشش کریں اللہ محبوب کا سب کی آپ کے لیے کوئی مخض پیدا کر دے گا اور کوئی اچھا کام آپ کو مل جائے گا جی کاکا دی. دی, کاکا جی بات نہیں ہے کافی صاحب پہلے میں